وا علیک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ علی وسلم ہے تمو پری مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر ارادت کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ماہ رمدان مبارک 1434 سو چونتیس سی نہ آج تین تاریخ ہو چکی ہے اور مدنی پھولوں کی مدنی مہک لیے سلسلے میں حاضر ہیں آپ بھی آج دوسرا روزہ آپ کا ہو چکا اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے بعض ممالک میں تین روزے ہو چکے ہیں وہاں چار رمضان مبارک ہوگی رب کریم ہمیں خوب خوب اپنی عبادت کا ذوق و شوقتا فرمائے اور اس عبادت کو خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ریا کاری سے اللہ تعالی بچا کر رکھے کہ دکھاوا کر کے ہم ایسا نہ ہو کہ اپنی عبادتوں کو ضائع کر بیٹھے اسلام میں مخفی عبادات کا ایک تصور ہے یعنی عبادت نیکیاں چھپانے کے حوالے سے کہ جس قدر ہو سکے بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے غیر اس ماہ مبارک میں ایک تعداد ہوتی ہے جو عام کے ہٹ کر وہ نیکیاں کرنے میں زیادہ رغبت لیتی ہے پرنے وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر نیک آم مال کے حوالے سے رجحان بڑھ جاتا ہے آپ دیکھئے پکانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے آج آپ کے دفتر خان پہ کیا کیا ہوگا ذرا دکھ رہی ہے آم دنوں میں اس طرح کی وہ کہتے ہیں آئٹمس نہیں ہوتی ہوں گے آپ کے یہاں تو آج مختلف میں رکھی ہوئی ہے کچھ گھر کی بنی ہوئی ہوں گی کچھ آتے آتے آپ خرید کے لائے ہوئے ہوں گے تو یوں ایک روٹین تبدیل ہو جاتی ہے اب ویسے یہ کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا نارملی طور پر لیکن چونکہ رمضان میں روزہ ہوتا ہے اور ایک زندگی کا پورا انداز تبدیل سا ہو جاتا ہے ہمارا اور واقعی عبادت کرنے کی طرف رجحان بھی بڑھ جاتا ہے جس طرح میں نے بھی ایک مثال دی کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے تو جہاں نیکیوں میں نیکیاں کرنے کی اس قدر رغبت بندہ پاتا ہے تو وہیں ان نہ ہونے کی صورت میں بعضوں کا نیکیاں ضائع بھی کر بیٹھتا ہے ایک تصور ہے ہمارے یہاں وہ ہے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے بعض لوگ اپنی نیکیاں کرتے ہیں اور جٹاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں بتانا الگ ہوتا ہے بتانا الگ ہوتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ سلسلہ دیکھ رہے تھے قرآن سورتوں کے واقعات قرآن سورتوں کا تعارف مفتی محمد قاسم صاحب کا تو اس میں آخر میں یہی آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ جو لوگ احسان بتا کر اور ایزا دے کر اپنے صدقات کو جو باطل کر دیتے ہیں تو بتانا ایک عمل ہے جتانا ایک عمل ہے لوگ بتاتے ہیں آج آئیے کچھ اس موضوع پر مدنی پھول بڑھاتا ہوں اس کی مہک سے اپنے مسا دماغ کو محتر کرنے کی کوشش کیجیے گا ہمارے اسلاف میں سے کسی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے روزے رکھنے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز نہیں رکھتے تھے بیس سال تک ان کا یہی معمول رہا اور بیس سال تک یہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے, رکھتے اور بیس سال تک یہ معمول رہا لیکن ان کے گھر والوں کو نہ پتا چلا کہ یہ بیس سال سے روزہ رکھ رہے یہ کرتے کیا تھے کہ جیسے کہ جب یہ باہر جاتے شبو صبح سویرے تو ناشتہ ساتھ لے جاتے گھر والے ناشتہ دیتے یعنی یہ پہلے ناشتہ کر لیتے تھے شہری کا وقت ختم ہوتا ہے اور جب نکلتے تو دوپہر کا کھانا ملتا تو لے کر چلے جاتے اگر روزہ نہ جب روزہ نہ ہوتا تو کھا لیتے تھے جب روزہ ہوتا تو یہ کسی کو کھلا دیا کرتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو ٹیفن خالی ہوتا تھا دونوں صورتوں میں پھر شام کو گھر والوں کے ساتھ جیسے عموماً مغرب کے بعد کھانے کا معمول لیتا تھا پہلے بھی تو یہ کھانا کھا لیا کرتے تھے یوں بیس سال گزر گئے گھر میں پتا نہ چلا کہ یہ ایک روز روزہ بھی رکھتے نیکیاں چھپانا یہ ایک عمل ہے اور ہم اس معاملے میں کیسے فیل ہوتے جا رہے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جس طرح تم گناہ کو چھپاتے ہو تو ہمیں نیکیاں چھپانے کا ذوق و شوق پانا چاہیے واقعی بہت ساری نیکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم چاہیں تو چھپا سکتے ہیں جیسا کہ ہم ایک مشہور تاب بزرگ ہمارے ان کے بعد جلقہ صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ایسے جوشت ایسا کر سکے کہ اس کا کوئی صالح عمل پوشیدہ رہے تو وہ ایسا ضرور کرے اور امیر سنت اس کو اس طرح مطلب بیان کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی ایک نکی تو ایسی ہو جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو ہمارے افراف نے واقعی اپنے آپ کو چھپا کر کیا کرنے کی کوشش کی ہے میں آپ کو تاریخ اسلام کا بڑا عظیم واقعہ بیان کرتا ہوں آ, ایک رات اچت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ مدین مرورہ میں دورہ فرما رہے تھے آپ کا یہ تھا دورہ فرمانے کا آپ کی ملاقات ایک ایسے مسافر سے ہوئی جو راستے میں بڑی مطلب پریشانی کے عالم میں تھا اس کا وہ خیمہ تو نس تھا لیکن بڑا موسیدہ قسم کا اس کا خیمہ تھا پریشان حال تھا تو آپ نے اسے استفسار فرمایا کہ بھائی تم کون ہو وہ بولا ایسے ہی مسافر سے ہوں امیرے امیر المومنین کی مارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے کچھ امداد حاصل کرنا چاہتا ہوں اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ملاقات ہوئی ہے اور وہ امیر المومنین ہی کو تلاش کر رہا ہے اسی دوران آپ کو خیمے سے کسی عورت کی آہ بکا کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا کہ کی کیا ماجرا تو آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ جائیے ویسے ہی پریشان ہوں تو سعیدہ فاروق اعظم ربد اللہ تعالیٰ خود کو مخفی رکھتے ہوئے چھپاتے ہوئے ہمارا موضوع کیا ہے اپنے عمل کو چھپانا ہے عبادت کو چھپانا ہے نیکیوں کو چھپانا ہے یہ ہم آج اپنے اس عمل کو لے, ایسے موضوع کو لے کر چل رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے اخلاف نے خود کو چھپا کر کام کرنے کی کوشش کی نیکیاں چھپا کر کام کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے ہی فرمایا کہ یہ میرا کام ہے کہ بگو کیا کام ہے کیا تکلیف ہے آپ کی میں آپ کی تکلیف دور کر دوں تو اس نے پھر اس طرح کا ماجرا بتایا کہ وہ میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور یہ اسی کی جیسے کہ آواز ہے آخری لمحات تکلیف میں ہیں اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کوئی کھانا پینا نہیں میں کافی پریشان ہوں میں آپ کو کیا بیان کروں اب آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ کس قدر تکلیف کی عالم ہے اور اس کے گھر میں بچے کی آمد کا سلسلہ ہے بالکل وہ خالی کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس حیت نا فاروق اعظم ربضی اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تسلی دے کر فوراً گھر پہنچے اپنی زوجہ محترمہ کو لیا آؤ, ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالی کی بارکاہ سے کوئی بہتری نیکی مل جائے اور سارا ماجرا سنایا آپ کی زوجہ محترمہ ربی اللہ تعالیٰ انہا کچھ سامان جو ضروری سامان ہوتا وہ لے کر اس بوسیدہ خیمے کے پاس پہنچی اور آپ خیمے کے اندر تشریف لے گئیں فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ چندکڑیاں وغیرہ لے کر اور آگ جلائی اور آگ جلا کر کچھ کھانا الگ پکانے میں آپ مصروف ہو گئے ابیل العمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ اندر میں ایک غریب پریشان حال ایک عورت کی امداد کر رہی ہے امی المومنینین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے اس پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی جس طرح کوشش کر رہے ہیں یہ معاملہ بھی آپ سنتے چلے جا رہے ہیں پھر ہندیا آگ پہ چڑھا دی گئی یہاں تک کہ دھواں جو تھا وہ سیدہ فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کے درمیان سے گزرتا چلا جاتا تھا اور وہ آدمی حیرت کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو اس قسمہ پورسی کے عالم میں میری اس بے بسی کے عالم میں میری اس طرح مدد کر رہا ہے اسی دوران اندر سے آواز آئی تھی امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجیے اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے جب امیر المومنین کا لفظ سنا چوک اٹھا اور کپڑا کا پوچھا کہ آپ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سواب دیا کہ ہاں میں ہی عمر ہوں اب وہ آدمی پریشان مر اور گھبرا گیا نا اب سوچئے امیر اب سوچیے بال آئنوں کی کیفیت کی سر پریشان ہو گیا ہوگا کیسے سہم گیا ہوگا وہاں آپ نے اشاد فرمایا اپنی جگہ بیٹھے رہو پھر آپ نے آگ سے ہندی ہٹائی اور اس خیمے کے قریب لائے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اپنی بہن کو کھانا کھلا دو اور آپ بھی اس شخص کے ساتھ بیٹھ گئے اور دیر تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے پھر فرمایا تم بہت دیر سے جاگ رہے ہو کھاؤ تمہاری تھکن اللہ نے چاہ تو اتر جائے گی خیر یہ کہتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جانے لگے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اور فرمایا صبح و ہمارے پاس آنا ہم تمہارے کھانے پینے اور رائش وغیرہ کا بندوبست کر دیں گے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کسی کمال کی بات ہے اتنی بڑی سلطنت کے امیر امیر المومنین سعینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حیبت اور جن کے دب دبے کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور کس قدر یہ خوبصورت عمل اب غور کیجئے کہ کوئی و وجاہت کا ایک انداز جس کو کہتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ایک سمپلٹی ایک سادگی کے ساتھ اور ایک غریب شخص کی مدد کرنے کا جو انداز تھا جی ہاں یہ رمضان مبارک میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو پریشان حالوں کی مدد کرو دکھوں کی مدد کرو مگر کون کرے ان دکھیوں کی مدد کون کرے ان پریشان حالوں کی مدد ان بھوکوں سے بلٹتے ہوئے لوگوں کی مدد کون کرے ان کے ان گریب بچوں کی مدد کو آج اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی پراپر کھانا نہیں ملتا ہمارے دسترخوان بڑی عمدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں اور برکت کا فرمائے اور برکت کا فرمائے اور برکت کا فرمائے, فرمائے اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے لیکن اس کیفیت کو دیکھیے اور ساتھ ہی چھپانا دیکھیے کہ خود کو کس قدر چھپا کر کام کیا ہے اس کیفیت پر غور کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کس طرح نیکی کرنی چاہیے یعنی نیک, یہ نہیں کہ صرف نفل نماز چلو چپ کر پڑھ لے نیکی کا تعلق صرف نماز یا یہ نماز پڑھنے سے ہی نہیں ہے بلکہ کیا صدقہ کرنا نیکی نہیں ہے تو نیکیاں چھپائیے کیا پڑوسیوں کی مدد کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چھپائیے کیا غم خواروں کی غم خواری کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چپائی ہے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا ہے نیکی نہیں ہے نیکیاں چپائی ہے کیا اپنے بچوں کی امی کی اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چھپائیے اپنے بچوں کے ساتھ کیا دل جوئی کر کے, اچھا کر کے کے اچھا برتاؤ نیکی نہیں ہوا سکتا نیکیاں چھپائیے آپ چل رہے ہیں کسی کے عیب پر نظر پڑی اور اگر موقع ہے ایسا ماحول ہے اور آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہو گناہ سے بچاتے ہو آگے نکل گئے پھر آگے جا کر جتنا نے کیا ضرورت یار وہ دیکھا تھا وہ تو یہ کام کر رہا تھا ارے بھائی کسی کا ایب چپائیے کیا کسی کا چپانا یہ نیکی نہیں ہے نیکیوں کی صورتوں پر آپ تصور کیجیے نیکیوں کی کوانٹٹی پر تصور کیجیے کیا وہ نیکیا یہ چیزوں کو چھپانا کیا تو ہم یہاں نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی نیکی ہے اس کو چھپاؤں کسی یتیم کی مدد کی چھپا دیا جائے چھپانا چھپا کر جو یہ صدقہ وغیرہ کرتے نا اس کا ایک اپنا ثواب ہے اس کا ایک اپنا لطف ہے چھپا کر صدقہ کرنا یہ عبادت کتابوں میں لکھا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غذب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے چھپا کر صدقہ کرنا تو ہم اس پر غور کیجیے کہ ہم نے کتنوں کی مدد چپ کر کی کتنوں کی گمخواری چپ کر کی کون کون سی عبادتیں ہم نے چپ کر کی ہیں ان تمام چیزوں پر غور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں چھپانے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کی اخلاق کے ساتھ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں میٹ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی غمخواری کرنے کی لوگوں کی مدد کرنے کی لوگوں کی دلجوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ آج اپنے بہترین دسترخوان پہ بیٹھے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ آج بھوکے ہوں ہاں ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہ ہوں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہیں اب تو شادی کے بعد الگ ہو گئے نا اپنے بچوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین تکلیف میں ہوں نوٹ کر لیجئے غور کر لیجیے پوچھی لیجئے بہت سارے اچھے کام کرنے کا موقع ہے شام کو اپنے والد صاحب کو اپنی والدہ کو پھل فروٹ دیا ہے خوش ہو جائیں گے وہ یہ بھی تو دیکھیے نا اسی طرح پڑوسیوں کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دیجیے غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے اور غم خاری کرنے کے حوالے سے بھلائی کرنے کے حوالے سے صدقہ کرنے کے حوالے سے مسجد میں کچھ دے رہے ہیں ضروری یہ کہ اعلان کر کے دیں کارپیٹ آپ نے بچھایا ضروری یہ کہ آپ کے نام کا اعلان ہو صحیح بتائیے یار آپ کو کیوں اس بات کی خواہش ہے کہ میں نے مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے بچھایا آپ ڈائریکٹ ترقی بھی تو کر سکتے تھے آپ کو پتا چلا کہ جناب مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے پنکھوں کی ضرورت ہے مسجد میں آپ ڈائریکٹ پنکھے والے سے بات کرتے ڈائریکٹ اس کو بل پیمنٹ کرتے کسی بھی محتمد یا معتبر آدمی کو ترکیب بناتے ہیں اس سے بھی اپنا نام چھپاتے مسجد میں پنکھے پہنچ جاتے ہیں ان کو اتنا مل جاتی ہے کہ جناب کسی مخی فرد نے ضروری کیوں ہے کہ سب کو پتا چلے میں نے مسجد میں مائک لگایا کیوں سب کو پتا چلے میں نے مسجد میں ماربل لگایا کیوں سب کو پتا چلے میں نے گمبک کا کام یہ میں نے کروا کیوں سب کو پتا چلے کیوں میں نے اس گریب آدمی کو فلیٹ دلایا کیوں سب کو پتا چلے اس کو موٹر سائیکل میں نے دلائی اس کو روزگار پر میں نے لگایا ہے وہ تو بے روزگار تھا غریب تھا رمضان میں تو بےچارے کے بعد کھانے کے پیسے نہیں تھے میں نے اس کو پیسے دیے یار کیوں سب کو پتا چلے کیوں آخر ہم نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں اب غور کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معامول تھا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدین منورہ واپس آ جاتے سیدا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا بڑا تعجب ہوتا کہ ابو بکر صبح ہی صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں اکروز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چپ کر آپ کو تعکب کیا تمہیں دیکھو کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے آپ نے دیکھا کہ اب سیدھا صدیقی اکبر ابدی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مدینے سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر داخل ہو گئے آپ ایک چٹان کی اور چپ کر ملاحظہ کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے فاروق اعظم نبی اللہ تعالی انہوں نے جب معلومات کی تو پتا چلا کہ یہ ایک نابینا اور ایک کمزور عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک خیمہ ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں اور آپ اس جگہ آتے ہیں اور گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اس کا آٹا گونتے ہیں بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ اس گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون آتا ہے اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ میں کون ہوں اور اس کے اعظم نبی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چلا تو آپ کہنے لگے کہ ابو بکر آپ نے اپنے بات کے خلافہ کو بڑی مشکت میں ڈال دیا ہے آپ نے اپنے بات کے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ایسا ایک واقعہ ملتا جلتا واقعہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے تو ہمارے اصلاف ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی مدد کی لوگوں کی گمخاری کی لوگوں کا ساتھ دیا نیکیاں کی مگر چپ کر کے چھپا کر کے سس کا وہ خیرات کیا چپ کر کیا چھپا کر کیا ایلانیا کی صورتیں موجود ہیں میرا موضوع نہیں ہے یہ ایلانیہ کی صورتیں موجود ہیں اور نہ میں کوئی ناجائز حرام اور حلال میں کوئی بحث کر رہا ہوں میں تو بس ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ مدنی پھولوں سے آپ کو کوئی مدنی مہک آ رہی ہے تو اس کو اپنے مسامیں دماغ میں بسائیے اور موتر موتر کیجیے اور خوب جھومے اور ذہن بنائیے ہم بھی نہیں کیا چپائیں گے حضرت سئینا علی بن حسین رحمت اللہ تعیل یہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کو صدقہ کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے گزب کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ انداز ہوا کرتا تھا اور تقریباً ان کے انتقال پر مدینے کی بیواؤں یتیموں کے سو گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا کتنے سو گھروں میں کھانا پہنچنا بند ہو گیا اور پھر پتا چلا ان کے انتقال کے بعد کہ یہ سو گھروں میں جو, جو بیواؤں یتیموں کو جو گھر تھا ان کے گھروں میں جو کھانا پہنچتا تھا یہ کھانا اس بارگاہ سے آیا کرتا تھا یہ کرتے تھے انتقال کے بعد پتا چلا اپنی حیات ظاہری میں کسی کو پتا نہ ہونے دیا لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اپنی نیکیاں چھپانے کی عادت پیدا کیجیے تحجد پڑھی آپ نے کیوں کسی کو بتانے بیٹھے ہیں بھائی چپ کر تحجت چپ کر اکیلے میں اندھیرے کپرے میں پڑھ لی یعنی اکیلے میں پڑ لی آپ نے اندھیرا تو میں نے ایسے کہہ دیا تو اکیلے پڑھ لی کیوں کسی کو بتا رہے ہیں آپ نے فلاں نے کام کیا کیوں کسی کو جتا رہے ہیں چپ کر کریں چپ کر کریں چپ کر کریں تاکہ ہمارے یہ عمل قبول ہو جائے امیر علیہ السنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس مضمون پر ہمیں بہت سارے مدنی پل عطا کیے ہیں چونکہ حضرت ابو بحریر ابھی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے جب بندہ اعلانیہ نماز پڑھے تو بھی اچھی اور خفیہ یعنی پوشیدہ نماز پڑھے تو بھی اچھی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے یعنی اگر ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اچھی پڑھیں اور چھپ کر نماز پوشیدہ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اچھی پڑھیں یعنی عمل دونوں صورتوں میں ہمارا اچھا اور اللہ کی رضا کے ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے ہونا چاہیے اللہ کرے ہمیں یہ سادت مل جائے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اسی کو کافی سمجھیں کہ اللہ ہماری نیکیاں جانتا ہے بال خصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت ظاہر کرنے کی صرف نفس کے اندر جوش مارے اور وہ کسی طرح پھسانے کی ترکیب کرے کہ اپنی یہ عبادت لوگوں پر ظاہر کر دے کہ اس طرح نیکیاں چھپائے رکھنے سے جب لوگوں کو تیرے مقام و مرتبے کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ بیچارے تیری پیروی سے محروم رہ جائیں گے اور پھر اس طرح نہیں کیا کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جس سے مقصد ہمارا لوگوں کی واہ چاہنا ہو لوگوں میں عزت چاہنا ہو لوگوں سے منصب چاہنا ہو مال و دولت کا حصول ہو تو پھر غور کرنا چاہیے کہ میں آپ کو ریا کی تاریخ بیان کر دیتا ہوں کہ ریا کس کو کہتے ہیں اس کو اپنے پیشے نظر رکھ لیے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریا ہے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریا ہے گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے اپنی نیکی اپنی پرہیزگاری کے بلبوتے پر لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یار کیا بات ہے یار سب کو پتا ہے یار سب کو پتا چاچ کے نوافذ پڑھتے ہو بھائی یار سب کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اتنے اتنے اتنے روزے رکھتے ہیں کیسے چلا سب کو کہ بیواؤں کی مدد کرتے یتیموں کی مدد کرتے ہو اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو کیسے پتہ چل گیا بھائی کیسے پتا چلا وہ بزرگ 20-20 سال تک ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رہ کے گھر والوں کو نہ پتا چلا تو ہمارا پورے میلے اور شیر کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں دیکھیں میری باتوں سے آپ ناراض نہ تو یہ اگر آپ نے واقعی یہ چیز میں بتائیے کیا میں کیا, کیا غلط بات کر رہا ہوں آپ سے کیا غلط بات کر رہا ہوں آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹیاں کو پتہ نہ چلے ہاں بھائی آپ کہتے نہیں کہتے بتائیے کہتے ہیں نا آپ کہ سیدھے آپ چیزیں آپ سے کہہ رہا ہوں سیدھی ہاتھ کو دو to الٹی ہاتھ کو پتا نہ چلے آپ کہتے آ رہے ہیں کیا مراد ہے اس سے صرف ایسے ہی بس الٹی ہاتھ کو پتا نہ چلے وہاں کی سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتا چلے الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتا چلے پوری بلڈنگ کو پتا چل جائے الٹے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے میں نے گٹا میں پڑھا تو الٹے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے پورے محلے کو پتا ہو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں آپ بھی مسکرا رہے ہو گئے یار ہنس ہو گئے کہ یار واقعی یار میں ایک خوب ساتھ بھی ہو میں ایک اسی دیکھ چڑھ کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو اور اگر کسی نے میری تعریف کر بھی دی تو کیا تب تک تعریف کروائیں گے ہم ہاتھ اور لف رب کی رضا اور رب کی بارگاہ سے ملنے والے اچڑ پر رکھنا ہے نا بھائی اے؟ کہ لوگوں کی تعریف پر شہرت کی وجہ سے کیا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں گا سکیب مشہور ہو جاؤں گا روزادار مشہور ہو جاؤں گا میں قاری مشہور ہو جاؤں گا میں نمازی مشہور ہو جاؤں گا کس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں کس وجہ سے نیکی کر رہے ہیں تعریف کو اپنے ذہن نشین رکھیں گے اور اس تعریف کو فوکس کریں جو میں ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں ریا گاری کی پلیز اس کو فوکس کریں پراپرلی فوکس کریں ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو پلیز فوکس کریں اور اپنی عبادت کو بچائے اپنی نیکیوں کو بچائے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے کہ گویا عبادت سے یہ غرض اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں یہ اس کی وضاحت بھی میں کر دوں ہر وہ کام جو رب کی رضا کے لیے کیا یہ عبادت ہے بہت ساری اس کی وضاحتیں ہیں آپ اس کو دو لفظوں میں سبل جائیے کہ جو کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے ٹھیک ہے اب عبادت سے یہ غرض کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں کیوں آگاہ ہوں تاکہ وہ ل... تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے ارے بڑا نیک آدمی ہے یار دن رات اس کام میں لگا رہتا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں غور کریں میں کرتا ہوں تو میں اپنے بارے میں غور کروں آپ کو مجھ پر کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھ آپ پر کلام کرنے کی اجازت ہے پٹیکولر پردے واحد پر ہم کلام نہیں کریں گے یہ اس لیے کر رہا ہے ریا یہ دل میں چھپی ہوئی ایک چیز ہے وہ بندہ جانے اس کا رب جانے ہم کسی کے اوپر ریا کا لیبل نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک الگ سے وضاحت ہو گئی اچھا یا لوگ اس کی تعریف کریں اس لیے عبادت کر رہا ہے اور لوگوں میں ظاہر کرتا ہے لوگوں کو اس کرتا ہے یا اسے نیک سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں تو یہ وزاط اگر ہمارے سامنے ہے تو میں امید کرتا ہوں ان اللہ تعالی ہم بہت سارا اپنا عمل چپانے میں کامیاب ہو جائیں گے مفتی اعظم ہند الا حضرت امام علیہ سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان کیا خوب لکھتے ہیں نفس بدکار نے دل پر اک ریامت توڑی امل نیک بھی تو چپا نہ دیا نفس سے بتکار یعنی نفس واقعی ہمارا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں لوگ میری واہ کریں گے اسلامی بہنوں میں عجیب وجیب قسم کے مسائل ہیں میرے تو دو پارے پڑھ لیے میں نے ہاں دو دن میں دو پارے پڑھ لیے میں نے تم نے دو پارے پڑے چار پارے پڑھ لیے چار پارے پڑھ لیے ہاں پکاتے نہیں ہو پکاتے بھی ہوں سب کام کرتے ہو میں نے تو ساتھ سات, سات بارہ سو دھرو شریف بھی پڑھ لیے تھے اچھا بارہ سو درو شریف پڑھ لیا ہاں ہاں بارہ سو درو شریف پڑھ لیے, لیے. یاسین شریف سے پڑھ ہی لیتی ہوں میں تو آپ یاسین شریف پڑھ لیتی ہو آپ آپ دو تو چار پارے پڑھ لیتی ہو آپ بارہ بارہ شریف پڑھ لیتی ہو اب کس کے لیے پڑھتی ہو کیوں بتا رہی ہو کسی کو اب کیوں بتا رہے ہیں کسی کو چھپا نہیں سکتے اچھا کیا یاسین شریف روش پڑھ لیتی او ہو ہو اچھا اچھا آپ نے اتنا سٹکا کر دیا اتنی ساری باتیں اگر آپ کو کے نام پر مل گئی یہ او تو مل گیا یہ ریسکیاں اگر چلی گئیں تو کیا ہوگا اللہ نہ کہہ رہے یہ ریا کاری کا لیبل لگ گیا تو کیا ہوگا خبر جا کا بھوت چڑھ گیا تو کیا ہوگا کیوں بتائیں کیوں بتائیں اللہ جانتا ہے نا? اب ساٹھ قرآن ختم کرے بھائی روز کے دو قرآن ختم کریں کیا ضرورت ہے بتانے کی اب بارہ ہزار درج شریف روز کے پڑھیں کیا ضرورت ہے بتانے کی دو کیا تعجد کی دو سے زیادہ رقت ہے پڑھنے کیا ضرورت ہے بتانے کی پورے ملک کی تلاوت کرے کیا ضرورت ہے بتانے کی کوئی مسلت شرعی ہو کوئی مقصد شرعی ہو کوئی ایسی چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے پیر سا بتاتے ہیں کوئی مقتدہ بتاتا ہے مثا کر تم اگر والد صاحب اپنے بچوں کی ترغیب کے لیے یا والدین اپنے بچوں کی ترغیب و تحریر کے لیے کوئی سی چیز بتا دی ہم کرتے ہیں بیٹا اور بیٹھ کے کرتے ہیں ہم. ہم نے نماز سے بڑا تم بھی پڑھو بیٹا میں قرآن پڑھتا ہوں بیٹا تم بھی پڑھو میں, میں یہ کر رہا ہوں بیٹا تم بھی کرو میں یہ کر رہا ہوں بیٹا تم بھی کرو ایک بات ہوتی ہے پیر صاحب بتاتے ہیں اپنے مریدین کو تاکہ مریدین اس سے عمل کی ترغیب پائیں ہم کو کیا ضرورت ہے بتانے کی یعنی حضرت سعین سفیان سوری ربی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے ارے یہ کہہ رہے ہیں اب چینل پر آ کر میں اتنا کچھ بول رہا ہوں اللہ آپ دعا کر اللہ اخلاص نصیب فرما دیں اللہ کرے کہ ہمیں اخلاص نصیب ہو جائے اور ہم ریا کاری سے بچ کر نیک امال کرنے میں کامیاب ہو جائیں مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم فرمایا ظاہری عمل کے مقابلے میں پوشید عمل افضل ہے شعب المان کی یہ روایت ہے میں نے عرض کر دی نا بعض سورت, ایسی صورتیں موجود ہیں جس میں اعلانیہ نیکی کی جاتی ہیں نیکیاں بتائی جاتی ہیں میرا موضوع یہ نہیں تھا میرا موضوع مخصوص عبادت عبادت کو چھپانا نیکیوں کو چھپانا جو چھپانے کی عبادت ہے اس کو چھپایا جائے آج جمع سے نماز پڑھنی ہے کہاں چھپا کے پڑھیں گے جمع سے نماز پڑھنی تو چھپ نہیں سکتی میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ جو مقصد تھا بیان کرنے کا جو مدعا تھا بیان کرنے کا وہ شاید بیان کرنے میں میں کامیاب ہو گیا ہوں تاکہ ہم اپنی نیکیاں چھپا کر نیکیوں کا بھرپور اجر پا کر رب اجز کے حضور حاضر ہوں اور رب تبارک و تعالی سے خوب خوب اجر و ثواب کمائیں رمضان کا مبارک مہینہ واقعی عبادت کا مہینہ ہے ریاضت کا مہینہ ہے مجاہدے کا مہینہ ہے کوشش کیجیے کہ اس میں زیادہ زیادہ عبادت کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی عبادت کو ریا کاری کی نظر نہ ہونے دیں شیطان بڑا لغین ہے بڑا مکار ہے بندہ کسی صورت ترکیب بنا کر عبادت کر جائے لیکن پھر وہ اس کی عبادتوں کو ریا کاری اور ہبے جا کے نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے ایک بات بڑی پسند آئی ہمارے ایک مبلک نے ایک جگہ بیان کیا تھا اپنی گفتگو سے میں نکال دیجیے اپنی گفتگو سے لفظ میں کم سے کم کر دیئے نکال دیجیے جب میں نکل جائے گا نا لفظ تو بہت کچھ نکل جائے گا یعنی میں یہ کر رہا ہوں میں نے یہ کیا میں نے یہ میں ایسا کرتا تھا میں یوں جاتا تھا میں یوں کرتا تھا میں آپ غور کر لیجیے اگر ہم نے اپنے بارے میں تذکرے کرنے بند کر دیے یا کم سے کم کر دیے بہت ساری آفیت ہو سکتا ہے بہت ساری آسانیاں ہمیں نصیب ہو جائیں مجھے اشارہ ملا ہے کچھ کالس آئی ہوئی ہیں چلیں کالس بھی سنتے ہیں ہم ہی لے سنت کی زیارت بھی کروا دے رہے ہیں کھانا جاری ہے السلام علیکم وعلیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ متنی کی متنی میل کا سلسلہ ہے بہت ہی زیادہ انفارمیٹڈ اور نالجیبل ہے پر مجھے ایک سوال کرنا تھا جیسے کہ ابھی ہم لوگ اسٹادی کے بعد موسٹلی ڈاکٹر خان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اتنی جلدی اسٹادی کر کے لائیو مطلب کس طرح کر لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی جا کر کھانا کھاؤں گا میں البتہ حوصلہ افزائی کا آپ کا بہت شکریہ آپ کو سلسلہ بھی پسند آیا آپ کا اس کا بھی شکریہ اور یہ تعلیمات جو آپ نے کہ یقیناً ان تعلیمات سے خوشی نصیب تو ہوتی ہے مگر میں الحمدللہ للہ او وہ جا کر پھر ابھی جیسے سلسلہ ختم ہوگا تو میں پھر جا کر کھانا کھا لوں گا اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی البتہ یہ کلمات وہ ہیں یہ کلمات مشقت کو آسان کر دیتے ہیں یعنی کہ جب لوگ کسی کا عمل پر تعریف کریں نا تو تعریف یہ بہت ساری مشکلات آسان کر دیتی ہیں ارے واہ آپ تو بس یار تھکتے نہیں آپ اس کی تھکن اتر گئے آپ نے دیکھا تھکتے نہیں ہیں آپ کی باقی تھکن ہوتے آپ بول رہے حالانکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے تو نہیں نہیں بولنے کیا ضرورت ہے بول رہا میں تھک جاتا ہوں بس کیا کروں کام بھی کرنا ہے اور اگر مشقت نہیں پڑتی تو کہتے نہیں کوئی خاص مشقت نہیں پڑتی نارمل سی مطلب کہ وہ چل جاتی ہے مگر حقیقت یہ جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے وہ پیارے مدنی پھول دیے کہ یہ جو تعریف ہے نا تعریف جس کو کہ تعریف تو چلو لوگوں نے آپ نہ چاہتے ہوئے کر دی لیکن جب لوگ کوئی شخص تعریف ایکسپیکٹ کرتا ہے اور جب اس کی تعریف کی جائے نا تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشقت آسان ہو جاتی ہے یعنی بعض اوقات انسان بڑی بڑی چیزوں سے بچ کر نکل جاتا ہے مگر یہاں آ کر پھنس جاتا ہے اور وہ حب جا شہرت طلبی اور لوگوں کا تعریف کرنا تو حوصلہ افزائی خیر اچھی چیز ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اگر آپ واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں اور جیسے آپ ابھی کھانے آپ کھا چکے ہو ہوگا پتہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا بیچاری نے اتنی مشقت کے ساتھ آپ کے لیے کتنی چار چیزیں پکا کر رکھی ہوں گی اگر اچھی تھی تو کہہ دی ہو کہہ دیا یار ماشاءاللہ اللہ آپ نے اچھا کھانا پکایا یقین مانی اس کی تھکن اتر جائے گی اچھا اچھا کھانا نہیں تھا کیسے بولے آہ. اچھا کھانا نہیں تھا تو ٹھیک ہے کچھ تو کچھ اچھا ہوگا شربت تو میٹھا ہوگا شربت تو میٹھے ہو گئے آپ چلو یہ نہ بولو کھانا اچھا تھا خالی کم از کم یہی وی دیں اور بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کھانا پکانے میں روزے کی حالت میں یہ ہو تو کیونکہ سامنے بھی سے تو ریپلائی آتا کہ آج آپ تھک گئے ہو گئے باہر سے کمال چل تو اس طرح کر کے اگر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں گے نا یقین مانے آپ گھر امن کا گہوارا بن جائے گا حوصلہ افزائی کرنا سیخیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ افضائی جائز طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف ہے اور میرے تعلق آئیٹی کے شعبے سے ہے آپ کے شاہدادے کی لکھا کے تقریب دیکھنے کو ملی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا کہ اس پروفیشن دور میں اس طرح سے سنت کے مطابق شرعی معاملات کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ معاملات کیے گئے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جس طرح باپا جان نے خطبہ پڑھایا اور باپا جان نے جو ہے دوبارے لٹوائے اس طرح سے کبھی اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا کہ کی زمانہ اس طرح سے سنت کے مطابق اتنی چھوٹی چھوٹی اب سنتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے ہر جگہ تو ماشاء بہت اچھا لگا ہوا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی ایک راستوں پر چل سکیں اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آبادی ہو اور آپ بھی دعا کریں کہ جن جن لوگ جو سنت کے مطابق نہیں کرتے معاملات وہ بھی سنت کے مطابق شادی اور دیگر معاملہ کرنے کی اللہ پر کافی فطا فرمائے جزاک اللہ خیر السّلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبارکات وبارکات تو ہوں ساتھ کہنے کی عادت بنائیے دس نیکیاں ملتی ہیں مزید اور آصف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا خیر عطا فرمائے آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے اور دعا کریں کہ اللہ اخلاط کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کی کال جب سن رہا تھا مجھے ایک بزرگ کا کال یاد آیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کر کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ رہ جائے گا اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی تو یہ جو نیکی ہیں نا یہ رہ جاتی ہیں گناہ یہ بھی رہ جاتے ہیں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں ہم اپنی دعوتوں میں دو دو چار چار چا پانچ پانچ دن تک ہفتے ہفتے تک جس طرح کی خرافات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر ختم رشتے دار تنگ ہوتے ہیں پتہ ہے وہ ہفتہ ہفتہ دس دس دن تک ہو منچلے کے سنگ ہوتے ہیں وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں گنوں برے اللہ تعالی کی پناہ مگر ایک تنگ آ جاتے ہیں روز نئے کپڑے روز یہ تیاریاں روز یہ روز یہ روز یہ کر کر کے بیزار ہو جاتے ہیں لیکن اب چل پڑی ایک ٹرینڈ تو اب اس کا کیا کیا جائے لیکن کیا ہفتہ دس دن ختم وہ دلہا دلہا سب اپنے راستے پر وہ سب اپنے راستے پر گنا گئے لذتیں ختم ہوئی لذتیں بھی کیا بازوں کے کی لذتیں باتوں کے خرچے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں روسانہ وہ دعوتوں کے نام پر خرچوں کے خرچے پال کے بیٹھے ہوئے اس کی لذت کو اس سے پوچھو جس کے روز ڈھڑ سے ہزاروں لاکھوں روپے جا رہے ہیں تو یوں اگر ہم سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں جیسے امیر علیہ سنت نے اس رات ہمیں بہت سارے مدنی پول عطا فرمائے شادی تو ہو ہی جائے گی خوشیاں ہو جائیں گی یہ دن گزر ہی جائیں گے اللہ کی رضا کے مطابق گزرے تو کیا بات ہے مدینے کی اور کون سنائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی آپ کا بیان بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم سب کام چھوڑ کے بیان سننا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے حوصلہ افزائی کی اللہ آپ کو خیر دے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سے میرے مندی کے ناظرین بیان کے بعد کھانا نہیں چھوڑتے ہوں گے ہاں کھانا وہ سب ڈھٹ کے کھاتے تو ٹھیک ہے میں بھی اسی موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا جب آپ دفتر خان پر ہے بھگیں گے کدھر کوئی پکڑ کے رکھے یا نہ رکھے یہ <laughs> کباب بریانی میں نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوگا دسترخوان سے بھاگنا نہیں ہے تو میں نے آپ کو دسترخوان تک پہنچنا نہیں ہے اس طرح اسکرین پر آپ سے کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے البتہ حوصلہ افزا کیا بہت بہت شکریہ سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مخلص بنائے اور اپنی اس کی بارگاہ سے جو اجر ملے اسے محروم نہ کرے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ میں رفیق بات لاہور سے میں سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں مدری والوں کو اور خاص طور پر ان کا ٹیلی ویژن شو مجھے ہمیں کو بہت پسند آتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے آگے پہ سکھاتے ہیں اور ان سے درخواست ہے دعاؤں کی ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں خیر کریں ہمارے کاروبار میں ریز اللہ تعالیٰ برکت ہے پاکستانوں کے لیے اور جو بھی نمازی اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے اور رمضان کی برکات سے ہمیں تیس دن اضافہ کرنے کی تفریح کتاب فرمائے اور میرے لیے خاص طور پہ دعا کر اللہ مجھے نورات نرینا سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے میں آپ کو ہے اور مختلف استغفار استغفار کی کثرت کریں رسک کا دروازہ کھولنا استغفار اولاد نہیں ہے استغفار کریں دکھ پریشانیاں ہیں استغفار کریں اور جیسے کہ استغفار کریں بہت کچھ آپ کو استغفار کی بار اور برکتیں نصیب ہوں گی تصف استغفار کریں نمازوں کی پابندی کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں آپ کو ارتقاف یاشیقان رسول کی صحبت نصیب ہے وہاں آ جائیں انشاءاللہ شاء اللہ تبار خوب برکتیں ملیں گی امیر ال سنت کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں اسلام بھائی امیر سنت کے گرد بیٹھے ہیں اور آپ دیوانوں کی جھنبٹ میں جلوہ گر ہیں اور میں اب چاہوں گا کہ میرے مدی چند کے ناظرین کو بھی امیر السنت کی طرف لے کر چلیں آپ کا مسکراتا چہرہ آپ کی خیر خواہی آپ کی دل جوئی کے انداز یہ سب کے لیے جو بڑے ہیں گھروں میں آپ والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں دیکھیں شفقتوں سے جو کچھ ہوتا ہے نا وہ ماردار سے نہیں ہوتا آپ شفقت کریں گے آپ پیار کریں گے ٹھیک ہے بعض جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے لگام کھینچنے کی تو لگام کھینچنے کی جب ضرورت پڑی تھوڑی لگام کھینچے پھر ڈوبل کرتے ان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی اچھی چلے گی آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ اچھے چلیں گے ایک تعداد ہے جو کہتی ہے کہ ہم سے لوگ محبت نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے کچھ ہمارے ہی میں پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ محبت نہیں کرتے ہمارے میں پرابلم ہوتی ہے آئیے امیر علیہ سنت کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں اور اسلامی بھائی یہ کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں اسلامی بھائی اور شاید چائے کا دور چل رہا ہے امیر اللہ سنت کو بھی انفرم کر دیجئے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کو یہ آواز کے ساتھ اب ہم برائے راست جا رہے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد <تصفح> <تصفح> کی پر کی منظر دیکھ رہے ہیں آپ میں نے بھی ابھی آواز سنی کی کیا ہے جب تو اگر دکھانے رہ تو پورا تو دکھائیے دکھائیے یہ ابھی کھانا وغیرہ کھا کر تازہ دم ہو کر جو اسلام میں بیٹھے ہیں تھوڑا پورا ہے یہ نوجوان نظر آ رہے ہیں نا نوجوان کس کے قابو میں کیسے آتے ہیں یہ پاور یہ روحانیت ہوتی ہے ایک آدمی کا تقوہ پرہیزگاری ہوتی ہے یہ میں تو جان چکا تھا وہ دوبارہ آ گیا کہ یہ منظر کیا ہے میں چاہ کہ یہ منظر کے حوالے سے کچھ آپ سے ارض کروں یہ کھینچے آ رہے نوجوان ملک بھر سے بیرون ملک سے آئے کہ کسی صورت ایک نظر اس اللہ کے نیک بندے کے ہم پر پڑ جائے اور ہم نیکیوں کے راستے پر آ جائیں تو آئیے سنتے ہیں میرے سنت کی باتیں یہ بٹھا رہے ہیں قوم کو مگر وہ دیکھنے کو بے چین ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا چڑھ رہے ہیں اب آپ آئے کری پھر میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ بھی اپنے آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں چلیے امل سنک کی باتیں سنتے ہیں